أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملو الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فکر الحمد اللہ مبارکرین ولاکدر قومی اور یقین بھیجا ہم نے نُ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف فقال یا قوم عبداللہ مَ علکم من الِن غیر پس کہا انہوں نے یا قوم عبداللہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی مالکم من الغ غیر تم نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کو معبود برحق حق افلاۃ تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو فقال ملازین کا فرمن من بس کہا ان لوگوں نے جو سردار تھے جو سردار تھے اللہ دین کفر جین قففر کیا قوم ان قوم سے ماہ ہاضا نہیں ہے یہ اللہ بشر و مصرحکم تمہارے جیسا انسان بشر یرید العین طفطلٰ علیکم جو چاہتا ہے تم پر برتری حاصل کرنا بلوشا اللہ علام کا اور چاہتا اگر اللہ تعالیٰ تو تم پر فرشت نادر کرتا ماسم عنا في فی آباء والین ماسمانہ بحادہ نہیں ہم نے سنا اس بات کو فی آبا انور اپنے پہلے باپ دادوں میں انہوں ال راج عن بیہی جن ان نہیں ہے یہ اللہ رجل مگر ایک انسان ایسا انسان بہی جن جسے کچھ جنون ہے فتح رب پس اس کا انتظار کرو حتین ایک وقت تک قال رب بن سر بما بھی ماں کے نے اے میرے رب میری مدد سما ان کے خلاف جو یہ جٹلاتے ہیں ان کے جٹلانے کے خلاف فعوحینہ ال ہی بس ہم نے وہی کی اس کی طرف انسنا الفلقب آین نا وحینہ کہ تیار کرو کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور وہی کے ساتھ فعد امرنا بس جب ہمارا حکم آ جائے گا آداب آ جائے گا وفارتنور اور تنور جو ہے وہ پھوٹ پڑے گا فصل لقفی ہا منکل ضو فصل لقفی بس بٹھاؤ اس میں فیحا اس کشتی میں منقل ضو ذلسن ہر چیز میں سے دو جوڑے وہ اہل اور اپنے گھر والوں کو اللہ مگر منصبہ قاری قول منہ جن پر پہلے سے بات ہو چکی جن پر پہلے سے بات ثابت ہو چکی اولا تو اور نہیں مجھ سے مخاطب ہونا فی الدینہ غالم ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا شرک کیا ان نہ کیونکہ وہ ہے غرق ہونے والے فَإِذَا دستویت أَنْتَ تھا بس جب تم برابر ہو جا تم اب اک اور جو تمہارے ساتھ ہیں اللفل کی کشتی پر فقول الحمد للہ الدینجا نَلاقام ظالمین پس کہو کہ الحمد سب تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں اللہدینجا نَلاقوم ظالمین جسے ہم نے بچایا جسے جس نے ہمیں بچایا کچھ ظالم قوم سے مشرق قوم سے بقرب انضلِ منظل مبارکہ اور کہو ایرب مجھے نادر کر منزل مبارک بابرکت جگہ پہ بابرکت منزل پہ انتخی المنظرین اور تو ہی سب سے بہتر منزل دینے والا جگہ دینے والا ہے ان نفی اداری کل آیات بے شک اس میں ہیں نشانیاں اور ان کن اور اگر تھے ہم آزمائشیں کرنے والے آیت نمبر 23 سے تیس تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرمات اللہ تعالی وَلَقَدْ افسل نُوحًا خان علاقومی اور یقیناً بھیجا ہم نے نور علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے جب سابقہ آیات میں قیامت کا ذکر کیا بعض کا ذکر کیا اور پھر اس کے قیامت کے اوپر باس پر اپنی دلیلیں پیش کی قدرت کی اور نعمتوں کا بھی ساتھ ذکر کہ اللہ تعالیٰ کن قدرتوں کا مالک ہے اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے سابقہ اقوام میں سے کہ جنہوں نے نبیوں کو قیامت کو باعث کو دوبارہ اٹھنے کو جٹلایا اور ان کا انجام کیا ہوا تو اس میں سب سے پہلے چونکہ نوح علیہ السلام ہے زمانے کے اعتبار سے انبیاء میں سے تو ان کا ذکر کرتے فرماتا ہے ورصنٰن علاقوں میں اور یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اور اس وقت اگرچہ تھی ہی ان کی قوم لیکن چونکہ آپ سے پہلے ہر نبی کی نبوت اپنی قوم کے لیے خاص ہوتی تھی اس لیے ہر نبی کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے علاقوں میں تو اس کی قوم کی طرف برخراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو آپ کے نبوت اور یا و ان رسول اللہ کم جمع کہ جو سبھی لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے فقاریہ قوم عبد اللہ علیکم الََََََََََنغیر بس کہا انہوں نے کہ میری قوم عبادت اللہ کی نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود کوئی عبادت کے لائق تو یا قومی یہ لفظ جو ہم بار بار انبیاء کے حوالے سے پڑھتے ہیں قوم کو مخاطب کرتے ہوئے اس میں قوم کے ساتھ قوم کے ساتھ ان کی شفقت مہربانی اس کا واضح انداز بیان ہے کہ کس طرح حالانکہ کافر قوم ہے دشمن قوم ہے لیکن پھر بھی ان کو یا قومی میری قوم اس انداز سے مخاطب ہو کر یعنی ان کو اس بات کا احساس دلانا کہ میں تمہارا کوئی دشمن نہیں ہوں بلکہ تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہوں اور تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں فقار اور یہ انداز ہے دعوت کے لیے بھی کہ دعوت میں بھی آدمی مخاطبین کو مخاطب ہونے والوں کو ایسے الفاظ سے ایسے انداز سے مخاطب ہو کے یہ ان کو بتایا جائے کہ میں تم میں سے ہوں یا تمہارا کس قدر خیر خواہ ہوں <تصفح> کیونکہ جب یہ احساس دلایا جائے کہ تم اور ہو میں اور ہوں تو پھر لوگ جو ہے دعوت قبول نہیں کرتے اس لیے انبیاء کا یہ انداز قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے میری قوم کہ جس میں قوم کے ساتھ ایک محبت شفقت کا اظہار اور بلکہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کا انداز یا قوم عبد اللہ عبادت کرو اللہ کی مائل غیروں نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کو معبود برحق جو ہر نبی کی دعوت رہی ہے توحید کی دعوت اور سب سے پہلی دعوت ہر نبی کی اور سب سے بنیادی دعوت یہی رہی کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت اللہ کی طرف دعوت اور اس کی عبادت کی طرف دعوت ان بتّی اور مشرق اور گمراہ لوگوں کے برخلاف کہ جن کی دعوت توحید کو چھوڑ کر اور چیزوں پر رہتی ہیں اور توحید ان کے ان کے یہاں ویسے اختلافی مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کو یعنی کہ لوگوں کے درمیان لانا ہی ان کے یہاں مناسب نہیں ہوتا تو یہ شیطان کی دعوت ضرور ہے شرک کو گمراہی کی دعوت ضرور ہے لیکن اللہ کی دعوت نہیں ہے اللہ کی دعوت جو ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والے وہ ہمیشہ اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کرتے رہے ہیں اور ان کی دعوت کی بنیاد توحید پر رہی ہے اس لیے ہر نبی کی دعوت یہی کہ یا قوم عبد اللہ امریکی قوم عبادت کرو اللہ کی مالک من, من الہ غیر نہیں ہے تمہارے لیے جی من الہ کا لفظ کہ کوئی معبود کسی طرح کا معبود کوئی عبادت کے لائق غیر اس کے سوا افل تتقون تو کیا تم ڈرتے نہیں اس علاح سے اس اللہ سے تمہارا حقیقی وہی معبود ہے اور اس کے سوا کو دوسرا نہیں اور کیسے تم اس کو چھوڑ کر اوروں کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہو کیسے تم اس سے ہٹ کر اوروں کو اپنے مشکل کو شہادت وا مانتے ہو تو کیا تم اس اللہ تم کو ڈر نہیں ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا تم کو ہر طرح کے نعمتیں دی اور تم کو اپنی عبادت کا حکم دیا اور پھر تم اسے گردانی کر کے اوروں کی عبادت کرو کتنا بڑا جرم ہے کہ تم کو یہ چیز کرتے ہوئے کو ڈر نہیں آتا فقار المالا الدین کفر امین قومی بس جواب دیا المالا ملا کے لفظ پہلے بھی ہم پڑھتے چلے آئے ہیں ملا کے کی لفظ کیا ہے سردار لیکن لفظی طور پر یہ کیا ہے بلا کس چیز کا ملیان ہونا بھرا ہونا تو چنانچہ یہ لوگ مال و دولت کے اعتبار سے اپنے حسب و منصب کے اعتبار سے ان چیزوں کے لحاظ سے ہر لحاظ سے یعنی کہ سمنی ہوتے ہیں غنی ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں تو اس لحاظ سے اللہ نے ان کو مالا کا نام دیا تو قوم کے جو بڑے لوگ ہیں سردار ہیں انہوں نے کہا میں نے قوم کے جو کفر کیا ان کے قوم میں سے اور ہمیشہ یہ یعنی کہ ضروری نہیں کہ بڑے مالدار لوگ ہوں مراد اس سے یہ قوم کے سرکردہ لوگ ہیں چاہے وہ دینی لحاظ سے چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے تو اور ہمیشہ یہی لوگ ہیں جو قوموں کی تباہی بربادی کا باعث بن رہے ہیں جس طرح کے عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بحال افسد الدین کے دین کو برباد کرنے والے اور بھی کو ہیں اور پھر حکمرانوں ملاؤں اور اس طرح کے لوگوں کا نام لیتے ہیں کہ جو ہمیشہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں تو ہما کہ قوم کے سردار قوم کے سردار لوگوں نے کردہ لوگ جو کفر کرنے والے تھے انہوں نے کہا ماں ہزا اللہ بادشاہ مصر انہوں نے نور علیہ السلام کے اوپر پانچ اعتراض کیے پہلا اعتراض کیا ہے کہ ماں ہزا اللہ بادشاہ مصر یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا بشر <coughs> تمہارے جیسا بشر انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے تو یہ نام چیز ہے اس کا مطلب کہ آدمی اپنے رسول ہونے کے دعوے میں جھوٹا ہے یعنی ان کا یہ کہنا ماں ہزا اللہ بادشاہ کہ تمہارے یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا بشر اس کا معنی کیا ہے کہ یہ انسان اگر ہے بشر ہے تو رسول نہیں ہو سکتا اور اس کا معنی کہ اپنے رسول ہونے کے دعوے میں جھوٹا ہے اور یہی ہر کے کافروں کا نبیوں پر اعتراض رہا کہ ہمارے جیسا انسان ہمارے جیسا بشر کیسے جو ہے وہ نبی رسول ہو سکتا ہے یعنی نبی رسول ہونے کے لیے لازماً وہ دوسری مخلوق ہو الگ سے چیز ہو اور یہ صرف صاحب کا زبانوں کے کافر مشرک نہیں بلکہ آج کے بھی مشرک ان کے وہی پراپی گنڈا ہے صاحب کا زمانے کے مشرک یہ کہتے تھے کہ بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا اور آج کے مشرک کیا کہتے ہیں کہ رسول بشر نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں بشر رسول نہیں ہوتا اور آج کے مشرک کہتے ہیں کہ رسول بشر نہیں ہوتا اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے مانا دونوں کا ایک ہے تو اس لیے اس طرح کے باتیں کرنے والوں کو اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کن سے مل رہے ہیں کن کی تقریر کر رہے ہیں اور کن کے طریقے منہج پر چل رہے ہیں ماہ اللہ باشر المصر کم نہیں ہے مگر تمہارے جیسا بشر اور ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بشریت کا رد نہیں کیا حالانکہ کافروں کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ نہیں ہے مگر یہ تمہارے جیسا بشر تو اگر رسول اور نبی بشر نہ ہوتے تو سب سے پہلے ان کے اسے اعتراض کا رد کیا جاتا اس طرح کے باقی ان کے بعد جھوٹے اعتراضات کا رد کیا جاتا ہے تو یہاں بھی ان کے اس بات کا رد کیا جاتا کہ تم جس کو اپنے جیسا بشک کہہ رہے کہ تمہارے جیسا کیسے ہے یہ تو اس یہ تو اس طرح کا ہے یہ تو نور ہے یہ تو فلا ہے فلا ہے جس طرح کہ آج کے مشرق گمراہ کن لوگوں کو پراپگ ہیں تو اگر واقع ہی یہ چیزیں اس طرح کی ہوتی کہ اللہ کے نبی رسول عام انسانوں سے ہٹ کر ہوتے اپنی بشری تقادوں میں تو لازماً اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا بلکہ ان کے اس اعتراض کو برقرار رکھا کہ واقعی تمہارا اعتراض یعنی جو تم کر رہے ہو وہ اس لحاظ سے کہ نبی بشر ہے یہ صحیح ہے کہ واقعی بشر ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہے اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہے رسالت دے تمہیں اس پر اعتراض کا تم اس پر کس طرح کی بات کرنے کا حق نہیں ہے تو پہلا ان کا اعتراض کہ ماہ باشرمسل نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا انسان اور بشر یریدین طلّہ علیکم دوسرا کیا تھا کہ نہیں یہ چاہتا ہے تم پر برتری فضیلت حاصل کرنا اس کو اعتراضات کر لیں یا ان کو شبہات کا نام دے دیں کہ جن شبہات سے قوم کو بہکاتے یہ لوگ کہ پہلا شبہ کیا ہے کہ یہ تو بشر ہے یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے کیسے نبی ہو سکتا ہے اس لیے اس کو نبی نہ مانا جائے دوسرا شبہ کیا ہے یورید وعین اللہ علیکم ہاں یہ نبی ہونے کا دعویٰ کیوں کر رہا ہے کہ تاکہ تم پر برتری حاصل کرے تم پر اونچا ہو یعنی نبو رسالت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنا پیچھے لگا کر چاہتا ہے کہ سرداری چدراہٹ بادشاہت اس کو مل جائے تم سے چھن جائے اور یہ بھی ہر قوم کے کافروں کا اور صرف صاحب کا اقوام نہیں بلکہ آج کے بھی دنیا پرست لوگوں کا یہی شبہ ہوتا ہے جب بھی کوئی دین کا دائی کوئی اصلاح کا کام کے لیے اٹھتا ہے تو اس وقت کے دنیا پرست لوگ مادہ پرست لوگ سب, ہی سب سے پہلے اس کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ لازماً کوئی نہ کوئی منصب چاہتا ہے کوئی بڑا یعنی عہدہ چاہتا ہے کرسی چاہتا ہے اس لیے یہ کام کر رہا ہے تو صاحب کا زبانے کے مشرق کافر ان کے سامنے بھی یہی چیز ہوتی اور اصل بات جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان جس ذہنیت کا خود مالک ہوتا ہے اسی ذہنیت سے دوسروں کو دیکھتا ہے جو اس کی غلاثتیں اس کے اپنے ذہن میں بھری ہوتی ہیں وہی چیزیں ان اسی نظر سے دوسروں کو دیکھتا ہے کہ چونکہ ان کے دل دماغ میں دنیا سمائی ہوتی ہے چدراہٹ کرسی حکومت اقتدار ان چیزوں کے بھوکے ہوتے ہیں وہ لوگ تو نبی رسولوں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی لازمی یہی چیز چاہتے ہیں اور اسی لیے رسول اکمل صلی کو بھی جو پیشکش کی گئیں کہ <coughs> اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو سردار بنا دیا جائے آپ کو بادشاہ دے دی جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں کوئی زیادہ مال و دولت چاہتے ہو تو آپ کے لیے مال اکٹھا کر دیتے ہیں یہ پیشکشیں جو کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے ان کیا نظر آتا ہے کہ کافروں کی سوچ فکر کیا ہے کس زاویے سے سوچ رہے ہیں تو یہ چیز ہر زمانے میں رہی اور آج بھی جس طرح ذکر کیا ہے کہ جب بھی کوئی اصلاح کی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو دنیا مادہ پرست لوگ ہمیشہ اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے کچھ جو سرداری چاہتا ہے کرسی چاہتا ہے تو دوسرا یہ وید وید علیکم اس نبوت کے ڈھونگ جو رچایا اس نے ان کے کہنے کے مطابق اس سے وہ صرف سرداری چاہتا ہے تم پر برتری چاہتا ہے بلو اللہ علنظل کا تیسرا شبہ یا تیسرا اعتراض کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو کفشت نامل کرتا یعنی ہمارے جیسا بشر انسان تو اللہ تعالیٰ نے اگر واقعی کسی رسول بھیجنا تھا کہ رسول بنانا ہی تھا تو اللہ کے پاس فرشتے ہیں کسی فرشتے کو بھیجتا اور یہ بھی اعتراض جس طرح پہلے بار بار پڑھتے چلے آئے ہیں ہاں اس کا اللہ نے رد کیا ہے یہ واقع اعتراض دوسرا اعتراض بھی اس کا بھی رد کیا ہے کہ نبی کوئی اقتدار کے بھوکے نہیں اور بار بار بلکہ اس کا رد کیا ہے یا سال و کمارے اجرا کہ اقتدار حکومت تو کیا بلکہ مجھے تم سے کسی طرح کا معاوضہ بھی نہیں چاہیے لیکن پہلے اعتراض کا یا پہلے شبے کا رد نہیں کیا کیونکہ وہ نبی تھا ہی بشر اس کے سوا تھا ہی کچھ نہیں تھا ہی باقی انسان ہو جیسا اس لیے جو اس حقیقت کا اللہ نے رد نہیں کیا لیکن دوسری جو کہ تم پر اقتدار چاہتا ہے فضیر برتری چاہتا ہے اس پر نبیوں نے جواب دیا کہ ہم تم سے اقتدار حکومت تو کیا بلکہ کس طرح کا معاوضہ چاہتے ہی نہیں اللہ کم علیہ اجراء کہ تم سے معمولی بھی کسی طرح کا بھی ہم سے تم سے اسے اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں چاہیے اور اسی طرح تیسرے اعتراض کا بھی رد کیا پر اللہ علیہ الم کا صورت نام کے شروع میں ہم جو پڑھ چکے ہیں باقی دور صورتوں ملی کہ اگر زمین پر فشتے بستے ہوتے جس طرح سورت فرقان وغیرہ میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو ہم ضرور جو ہے فرشتہ نادر کرتے لیکن زمین پر بسنے والے انسان ہیں تو اس لیے اگر انسان ہیں تو انسانوں میں سے رسول جو ہونا چاہیے تو اسی حفما بروشا اللہ علّہ علیہ کا تیسرا ان کا اعتراض کہ چاہتا اللہ تعالیٰ تو نفشتے کسی کو نادل کرتا ہے فرشتوں کو نادل کرتا رصول بنا کر ماسمیہ نا بہاد آفی آبا انین چوتھا شعبہ کیا ہے ما سمعانہ بحد آفی آبا الاین یہ نو جو باتیں کر رہا ہے توحید کی کہ اللہ صرف ایک ہے معبود برحق صرف ایک ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے وہی ہر چیز کرنے کے پر قادر ہے یہ ساری چیزیں اور یہ اللہ کے سوا کسی کو ہم پکار نہیں سکتے کسی کو واسطہ وسیلہ نہیں بنا سکتے تو کہنے لگے کہ ہم نے پہلے اپنے باپ دادوں سے ایسی کوئی بات نہیں سنی اور یہ ہر زمانے کے جاہلوں کا ان کی دلیل ہوتی ہے بھی ہمارے بڑے تو یہی کرتے رہے ہیں ہمارے بڑوں کے اندر تو کبھی ایسی ہم نے بات سنی نہیں یہ تو پہلی بات تم سے بات سن رہے ہیں ہے جاہل یہ نہیں کہ اس کے پاس کوئی علم ہے کوئی اہل علم میں سے علم رکھنے والا اگرچہ علم رکھنے والا بھی ضروری نہیں کہ ہر چیز کو اس کو علم ہو اس طرح کے بعض علماء کے پاس کوئی آدمی آیا کسی چیز پر اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ میں نے تو آج تک اس طرح کی حدیث پڑھی نہیں تو انہوں نے پوچھا تم نے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں حدیث کا تم نے ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں کہتا نہیں پوچھا آدھی پڑھ لی ہیں کہتا نہیں دسواں حصہ پڑھ لیا ہے کہتا نہیں یعنی حتیٰ کہ بہت تھوڑی مقدار تک پہنچا تو کہتا ہے کہ یہ ان حدیثوں میں سے اچھا جو تم نے ابھی تقریب پڑی تو یہ حقیقت کہ اگر کسی کے پاس علم بھی ہے تو علم بھی ضروری نہیں کہ اس کی ہر چیز کا علم حاصل کر لیا ہو تو یہاں پر بھی کہ اپنے باپ دادا کے متعلق باپ دادا سے ہم نے کس طرح کی بات نہیں سنی تو, تو باپ دادا ان کے کون تھے کو علماء تھے کو بڑے اہل علم تھے جاہل مشرق بے وقوف ان کی باتوں کو ان کے طریقوں کو حجت بنانا تو چوتھا ان شبہ یا چوتھا ان کا اعتراض کہ ہم نے ایسی باتیں اپنے باپ دادوں میں نہیں سنی اور اس سے ظاہر معلومی ہوتا ہے کہ نول علیہ السلام سے پہلے ایک وقت سے لے کر یہ جہالتیں یہ شرک چلا آ رہا تھا اور بتاتے خود نو علیہ السلام کے ساڑھے نو سو سال کی عمر تو اس سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانے تک جو ہے وہ لوگ انہیں جہالتوں اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور اسے اسی اس لیے اللہ علیہ السلام کو بھیجا اور یہاں پر ان کا یہ اعتراض کہ ہم نے اپنے باپ میں یعنی کہ نسل در نسل ہی وہ اسی شرک اور کفر میں چلے آ رہے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے انہوں نے یہ بات جو ہے وہ صرف ایک جھوٹ اور لوگوں کو دھوکے دینے کے انداز سے کہی ہو ضروری یعنی ضروری نہیں کہ ان کے باپ دادا واقعی مشرک کافر تھے کیونکہ ابن عباس کی جو حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد دس صدیوں تک لوگ توحید پر استقاب یعنی ان چیزوں پر قائم رہے اس پر ثابت رہے اس کے بعد پھر شرک پیدا ہوا اور پھر لنسلام کو بھیجا دس صدیوں تک دس سو سال تک ہزار سال تک ہاں جی ہزار سال تک ہاں جی اشا قرون ہو گئی نا دس صدیوں تک صدیاں یعنی اس کو سو سال کہہ لیں اس کو ایک نسل کہہ لیں جنریشن کہہ لیں اور اگر نسلیں کہیں تو پھر دس سو سال... یعنی کہ سو سال... اپنے ہزار سال نہیں کتنے پیتنے... ہزار سال بنے گئے اگر نسلیں کہیں کیونکہ لوگوں کی عمریں کئی کی سو سو سال تک ہوتی تھیں نور علیہ السلام کے ساڑھے نو سو سال ہے اس کے مطلب کہ اکیلے نور علیہ السلام تھوڑے سے نو سو سال یعنی اس وقت کے زمانے کے لوگوں کی عمریں اس طرح تھے تو اگر دس در کیونکہ یعنی کہ قرون کرن کا لفظ جو ہے کرن کا لفظ سو سال کے اوپر بھی ایک زمانے پر بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک نسل پر بھی استعمال ہوتا ہے تو اگر نسل کے معنیٰ یہاں پر لیا جائے تو پھر تو کئی ہزار سال بنتے ہیں تو خیر کہنے کا مقصد کہ اتنے زمانے تک جو ہے لوگ توحید پر قائم تھے اس کے بعد شرک شروع ہوا تو یہاں ان کو کہنا ان کا یہ کہنا کہ, کہ ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے باپ دادوں میں نہیں سنی یا تو جھوٹ جھوٹ کے انداز سے کہا ہوگا تاکہ سننے والے جو جن کو یہ دھوکے میں ڈال کر جو ہے ان کو گمراہ کرتے ہیں یہ مولا الاحٰ جو ہے ان کے ملا سردار جو تو یا تو دھوکے اور اس انداز سے کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پہلے لوگوں کے اثر کے بعد نہیں یہ نئی باتیں کر رہا ہے تو یا پھر واقعی حقیقت میں ایک زمانے سے لے کر وہ لوگ یعنی کہ کچھ نسلوں تک جو ہے وہ اس گمراہی اور شرک کے اندر رہے ہیں لیکن ان کی یہ حجت جو ہے یہ بھی بیکار حجت ہے کہ اگر باپ دادے تمہارے اس لیے اللہ تعالیٰ دوسری آیتوں میں اس کا رد کیا ہے اولاول الاولکان آباء اقلونشیدول کہ اگر تمہارے باپ دادا کوئی عقل نہ رکھتے تھے کوئی ہدایت نہ رکھتے تھے تب بھی ان کی باتوں کو تم حجرت بناؤ گے ان کے پیچھے چلو گے تو ما ماسمین با چوتھا ان کا اعتراض شعبہ یہ تھا انہوں اللہ عراج بہ جنّا ہاں پانچواں شبہ کو انہوں نے کیا پیدا کیا لوگوں کو بہکان گبراہ کرنے کے لیے انہوں اللہ عرا جلوم نہیں ہے یہ مگر ایسا شخص بیہی جنّا جسے کچھ جنون ہے یہ کہا کہ مجنون ہے بہی جنہ کہ جسے کچھ جنون ہے یہاں بعض علم نکتہ بیان کیا ہے کہنا کیوں کہا ہے یہ کہ مجنون پاگل ہے <سؤال> اس سے پہلے کیا کہہ رہے؟ <سؤال> یہ شخص تم پر برتری چاہتا ہے اور اگر برتری چاہتا ہے تو کوئی عقلمند آدمی ہے کوئی سمجھدار آدمی ہے کوئی سوچ فکر رکھنے والا آدمی ہے کوئی بیوقوف مجنون آدمی تو برتری کہ کہاں سے چاہے گا کو اس کو یعنی اس اس چیز کی ان کے اس چیز کے لیے کون تیار ہوگا اس کا ساتھ دینے پر <تصفح> تو برتی چاہنے کا معنی یہ ہے کہ واقعی یہ شخص جو ہے وہ سوچ فکر رکھنے والا آدمی ہے عقلمند آدمی ہے بڑا کوئی قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والا آدمی ہے کہ جو اپنی ان صلاحیتوں سے تم پر چھا کر پیادت اپنے ہاتھ میں لینے لینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس جملے میں نور علیہ السلام کی ذہانت ان کی عقل مندی اس کی طرف اشارہ ہے اب جو ہے اب جب جنون کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ نہیں کہا کہ مجنون ہے اس کو کچھ جنون ہے تاکہ سننے والے یہ نہیں کہیں کہ ابھی تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ بھی سرداری چاہتا ہے کوئی لیڈرشپ چاہتا ہے کہ لیڈر بننے کے لیے تو بڑی عقل چاہیے اور اب تم اس کو مجنون کہہ رہے ہو تمہاری باتیں کچھ عقل سے بات کرو کہاں سے کہ, کہاں سے باتیں کر رہے ہو اس لیے انہوں نے بھی جننا کہا اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قوم نو جو ہے اپنی ذہانت اور ان چیزوں میں قریش اور آپ کے زمانے کے کافروں سے کہیں بہتر تھے آپ کے زمانوں نے سیدھا سیدھا آپ کو مجنون کہا آپ کے زمانے کے کافروں نے سیدھا سیدھا مجنون۔ کبھی شاعر کہہ رہے ہیں جس شعر کے لیے بڑی عقل کی بڑی ذہانت کی ضرورت ہے اور کبھی اس کے مقابلے میں مجنون کہہ رہے ہیں کبھی جادوگر بنا رہے ہیں تو ان کے دماغ ایسے پھرے ہوئے پلٹے ہوئے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا بول رہے ہیں لیکن قوم نو کے یہ یعنی ان کے جو جو سردار تھے ان کی یہ باتیں پتہ چلتا ہے کہ وہ باقاعدہ سوچی سمجھی یعنی انداز سے بات کر رہے ہیں کہ تاکہ سننے والے یہ نہ کہیں کہ کبھی تم کہتے ہو کہ یہ لیڈرشپ تو چاہتا ہے لیڈرشپ کے لیے تو بڑی جہارت چاہیے اور تم کبھی تم کہتے ہو کہ اس کو جنون ہے ہاں جنون کس چیز کا ہے ہاں جنون اس بات کا ہے کہ دین اور توحید اور یہ چیز بس اسی کی خاطر اس نے ہر چیز لگا دی ہے اپنے وقت کا خیال نہیں اپنی دنیا کا خیال نہیں کسی یعنی کہ کچھ کمانے کھانے کا خیال نہیں قوم کی مخالفت کا کوئی احساس نہیں کہ قوم میری مخالف ہو, مخالف ہو رہی ہے صرف یہی اس کو دھن چڑی ہوئی ہے جس طرح کسی کو جنون ہو جاتا ہے کہ اس چیز کا بھی یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو بھی جننا کے اندر یعنی یہ مانا کہ اس کو ایسا جنون لگا ہوا ہے اپنی اس توحید کی دعوت کا اس چیز کا کہ اس کی خاطر ہر چیز قربان کر رہا ہے تو اس لحاظ سے اس کو ایک جنون ہے انہوں لارا ضلع بھی ہی جنا نہیں ہے مگر ایسا شخص جس کو کچھ جنون ہے فطربہ سو بھی حتین بس اس کا انتظار کرو ایک وقت تک یعنی ایک وقت تک دیکھو خود بخود ختم ہو جائے گا مر جائے گا جس طرح قریش نے بھی کہا جب آپ کے خلاف پارلیمنٹ میں سازشیں ہوئی تو اس میں ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ اس کو قید کر دو کسی جگہ پر بند کر دو اور وہیں پر مر مرکھپ جائے گا ایک عرصے تک اور خود بخود اس کی دعوت ختم ہو جائے گی <تخری> تو یہاں پر بھی ان کا قوم کا یہی طربہ صوبی حتہ ہے ایسے ایک وقت تک ایسا اس کا انتظار کرو خود بخود جو ہے یہ مر خب جائے گا تو اس کا یہ ساری دعوت ختم ہو جائے گی تو ان کے یہ پانچ اعتراض اور اس کے بعد ان کا یہ اپنے آپ کو تسلی دینا قال رب بن نے بھی ماں اچھا اب یہاں پر قوم نو کے حوالے سے ہم کہاں یہ نہیں پڑتے کہ قوم نو نے ان کو قتل کرنے کی کوئی سازش کی ہو قتل کرنے کا کو پرام کیا ہو اس طرح کی کوشش کی ہو جس طرح کے بہت سے انبیاء کے بارے میں ہم دیکھتے پڑتے ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ علوم علیہ السلام کا قوم کے اندر ایک وقار تھا ایک قوت تھی کہ جس وجہ سے جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہ کر پائے لیکن ان کی جو مخالفت ان کی دشمنی ان کے کفر پر ان کا مصر رہنا ایک لمبے زمانے سے لے کر ہاں یہی چیز نو علیہ السلام کے لیے کافی تھی تو اسی فماط قالآ بن سر نے بھی ماں اب ساڑھے نو سو سال تک دعوت دی اور دعوت دے دے کر حتیٰ کہ جب اللہ نے فرما دیا ان نہول من من امن اللہ منقد آمن ان نہول امن قومک اللہ منقد آمن کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں بس یہی ایمان لائیں گے یہی ایمان لانے والے ہیں اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے تو جب نور علیہ السلام کو یہ خبر ملتی ہے تو اس کے بعد پھر قوم کی تباہی ہلاکت کی بد دعا کرتے ہیں جس طرح صورت نو میں بھی اس کا ذکر ذکر ہے ان کے صاف الفاظ میں کہ ان کے اوپر ہلاکت کی دعا کی بربادی کی دعا کی اور یہاں پر بھی اور صورت قمر میں بھی انی مغلوب ان فن توثر کہ اللہ میں مغلوب ہوں ایک وقت سے ان کو دعوتیں دے رہا ہوں لیکن اپنے کفر پر مصر ہیں تو میری مدد کر تو یہاں پر فاتے ہیں قار رب بنسر نے ماں تو فمار انہوں نے کہ میری مدد فما جو یہ مجھے جٹلانے پر تلے ہوئے ہیں فوح نہ ایرے ہی انسنا انفل کے بے اور نے وحی کی ان کی طرف کہ انسنافلک بناؤ کشتی بے آئینہ ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی ہماری عنایت سے ہماری وواحینہ اور ہماری وہی کے ساتھ یعنی ہماری رہنمائی کے ساتھ کہ جس جس طرح سے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے اس طریقے سے اور ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی ہم تم, تم کو خود تمہاری حفاظ کریں گے تمہاری ہم خود نگرانی کریں گے اور یعنی ہماری نگہبانی میں یہ سارا تم کام کرو تو جس میں مکمل طور سے ہماری رہنمائی بھی ہوگی اور ہماری طرف سے تمہاری حفاظت بھی ہوگی تو کیونکہ انور علیہ السلام کہاں پر رہنے والے تھے ہاں جی عراق میں عراق میں رہنے والے تھے اور عراق جو ہے علاقہ ہے وہاں پر نہ کوئی دریا تو ہیں ایک دو لیکن کوئی سمندر وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جہاں پر کشتیوں کی ضرورت ہو تو کشتی بنانا کشتی اس طرح کی چیزیں کرنا ان کے یعنی کہ دور تک ان کا کتا لگنا تھا اس اللہ تعالیٰ نے جب کشتی بنانے کا حکم دیا تو ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ ساری چیز تم ہمارے وہی کے ساتھ ہماری رہنمائی سے اور مکمل ہماری نگرانی سے کرو گے تو جس جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا گیا اس طرح سے انہوں علوم علیہ نے کشتی بنائی اور بہت بڑی کشتی یعنی اس کشتی کا اندازہ بڑے ہونے کا اسی اندازہ چیز سے لگائیے کہ جو آگے آ رہا ہے کہ فصل فی من کلن زو جعین اِس نئی میں ہر چیز کے دو دو جوڑے بٹھا لو لے لو تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں یعنی کہ خصوصاً جو رہنے والی ہیں جنگلوں وغیرہ میں خشکی کی ہاں سمندر کی مخلوقات تو چلو پانی کے اندر رہیں گے مشکل نہیں ہے لیکن خشکی کی جو مخلوقات ہیں چاہے وہ پرندے ہوں یا چاہے وہ کوئی جانور ہوں تو اس کا معنی ہے کہ ہر مخلوق کو جب لینے کا حکم دیا گیا تو اس کے لیے کتنی بڑی کشتی چاہیے تھی اور بذات خود علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی سے اوپر لوگ تھے تو اس معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی کشتی تھی تو اور پھل کہتے بھی چھوٹی کشتی کو نہیں ہے عام طور پر بڑی کشتی کو پھل کا نام دیا جاتا ہے اور اس کی تفصیل ہم پہلے صورت حد میں پڑ چکے ہیں اور اس سے ملتے جلتے الفاظ یہاں پر بھی فاؤینہ الحی بس ہم نے وہی کی ان کی طرف انسرا الفل کے بناؤ کشتی بےآونہ ہماری آنکھوں کے سامنے وواحینہ اور ہماری وحی کے ساتھ فعل جا آمرنا وفارت تندور بس جب ہمارا حکم آداب آ جائے گا اور تندور پھٹ پڑے گا کشتی جب بنا لی تو کشتی بنانے کے بعد اللہ کا عذاب آیا طوفان آیا اب وہ طوفان کیسے آیا وہ فارت تنور ہم پہلے صورتحود میں اس کی تفسیر کر چکے ہیں کہ فارت تنور سے مقصد کے کی مراد کیا ہے کہ فارت تنور کیا وہ تنور تھا جہاں سے سب سے پہلے پانی نکلا بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ نوریہ کو نشانی کے طور پر بتایا گیا تھا کہ تنور سے پانی نکلے گا جو اس بات کی دریعے ہے کہ طوفان شروع ہو چکا ہے اور طوفان شروع ہو چکا تو اس کا معنی کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کشتی پہ سوار ہو جاؤ اور بعض علما کہتے ہیں کہ فارت تنور تنور سے مراد یہ روئی زمین پوری کی پوری <تصفح> پوری کی پوری روئی زمین جو ہے اس کا پانی سے پھوٹ پڑنا تو یہ اس یہ ہے فارت تنور اور اس کی تائید صورت حدود کی دوسری آیت میں آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے بلکہ صورت قمر کی آیات میں ہاں کہ الارض الردایون کہ ہم نے زمین کو جو ہے سبھی زمین کو چشمہ بنا دیا تو آسمان بھی اپنے پانی اتار رہا تھا اور زمین بھی سبھی کی چشم چشموں چشم کی شکل میں اختیار ہو چکی تھی تو بعض علماء کا کہنا کہ فار تنور تن سے مراد یعنی وجہ الارض کہ پوری پوری زمین کے جو پر کا جو اوپر کا حصہ ہی ہے تندور تو اللہ کے دونوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا تھا کیونکہ احادیث میں اس کے بارے میں کوئی یعنی کہ وضاحت یا تفصیل نہیں ہے تو فا فما کہ جب تنور پھٹ پڑے یعنی کہ کسی خاص تنور سے پائے نکلے یا زمین چشموں کے شکل میں جو ہے وہ شروع ہو جائے فصل فیحہ منکل ضوضعین اِسنعین تو ہر اللہ کے مخلوقات میں سے جو خشکی کی ہیں ان میں سے ہر مخلوق میں سے دو جوڑے لے لو من کلن ذوجین اسنعین دو جوڑے اور دو جوڑوں سے مراد یعنی اصل ایک جوڑا ہے مراد ایک نر اور ایک مادہ اور اس کا مقصد تاکہ نسل کی بقا رہے نسل باقی تاکہ آگے جاری رہے <تصفح> <تصفح> وہ کے اور اپنے گھر والوں کو بھی اب یہاں پر آپ دیکھیں گے نے بعد تفسیروں میں بڑی لمبی چوڑی تفصیلات اسرائیلی کسے کہانیاں کہ کون کون سی مخلوق تھی کس کس طرح کے پرندے تھے کیا کیا تھا کس کس انداز سے ان کو کشتی پسوار کیا گیا کیا ان کی ترتیب تھی یہ سارے اسرائیلی کسے کہانیاں ہیں کہ جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں بلکہ حتیٰ کہ اس میں کہ گدا جو ہے اس کو کرکشتی پر چڑھ نہیں رہا تھا تو نور السلام نے کہا کہ تو کیوں نہیں چڑھ رہا تو اس نے کہا کہ میری دم کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے تو شیطان اس کی دم پکڑے ہوئے تھا تو نور السلام دیکھ لیا تو دیکھا کہ شیطان اس کی دم پر چمٹا ہوا ہے تو اس کی گدا جو آگے نہیں بڑھ رہا تو کہا کہ چل تو بھی اور جو تیرے ساتھ ہے یہ بھی تو خیر یہ سارے کسے کہاں اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جانتا ہے کیا تھا لیکن بات جو ہے وہ صاف جھوٹ نظر آتے ہیں لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ایسی چیزیں حقیقت میں نہ تو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی علمی لحاظ سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں اور اس کی حقیقت کے بھی ہم کو پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے معلق اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو اللہ منصبہ کا علقالمن ہوں مگر جن کے بارے میں پہلے سے بات ہو چکی جن پر پہلے سے بات اللہ تعالیٰ کا فیصلہ برحق ہو چکا اور وہ کون ہیں؟ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا چاروں بیٹے میں سے ایک بیٹا جو کران جس کا نام تھا تو یہ دونوں جو کافر تھے تو علامہ صبح کا علیہ قول منہ یعنی کہ جن پر پہلے سے ان کے متعلق فیصلہ ہو چکا کہ وہ غرق ہونے والے ہیں بلا تو خاطب نی فل اور نہ مجھ سے مخاطب ہونا ان لوگوں کے بارے میں جو ظلم کرنے والے شرک کرنے والے ہیں اور مخاطب ہونے سے مراد یعنی کسی کی سفارش نہ کرنا ان میں سے ان ظالم و کافروں کے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی سفارش نہ کرنا انکون کیونکہ یہ غرق ہونے والے ہیں اور یہ تھا اللہ تعالیٰ کا حکم علیہ السلام کو کہ کسی کافر ظالم کی سفارش نہیں کرنا اور اس لیے جب بیٹے کی سفارش کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ڈانٹ پلائی <تصفح> <تصفح> <تصفح> کہ میں نے تم کو اس چیز سے منع کیا تھا تو کیسے تم یہ اس چیز کا مطالبہ کرتے ہو تو اور دوبارہ اگر تم اس طرح کی بات کرتے ہو تو پھر کیا ہے تو میں جاہلوں میں سے کر دوں گا تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو بتا دیا تھا لیکن نوح علیہ السلام کو یہ شبہ ہوا کہ بیٹا چونکہ گھر والوں میں سے ہے اس لیے انہوں نے کیا فرمایا ہاں اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تیرا وعدہ تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا تو وہ میرے گھر والوں میں سے ہے تو ان کے اس شبے کی بنیاد پر انہوں نے دعا کر دی ورنہ نمکن ہے کہ نبی اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا تو تو خاطب نف اور نہ مجھ سے مخاطب ہونا سفارش کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم شر کیا ان نہ ہم کیونکہ وہ غرق ہونے والے ہیں فائی استوی تنت و مماک جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں آل الفل کشتی پر برابر ہو جو کشتی پر سوار ہو جو استوا کے سوار ہو جانا تو جب تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اس پر یعنی کہ برقرار ہو جاؤ برقرار بھی کہہ سکتے ہیں اس پر ٹھہر جاؤ فقر الحمد للہ الزین جارقم المین پس کہو کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم قوم سے بچا لیا تو کیا یہ دعا ہے جو اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا یا یہ ویسے اللہ کی طرف سے ایک تعلیم ہے کہ اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے لیے دعا کے حوالے سے ہم صورتحود میں پڑھتے ہیں کہ نوع اسلام نے یعنی کہ جو دعا لوگوں کو سکھائی وہ کیا تھی بسم اللہ مجرے مرثہ ہا ان رب کہ اللہ کے نام سے ایک کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے تو یہ دعا تھی تو اللہ عالم یہاں پر یہ الفاظ جو اللہ نے ان کو فرمایا کہ دعا کے طور پر نہیں تھے بلکہ ویسے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے حوالے سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے تو اور یہ اسی طرح کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالی بندوں کو سکھاتا رہتا ہے یعنی ہمیں بھی سواری پر سوار ہونے کے لیے کیا دعا سکھائی ہاں جی ہمیں سواری پر سوار ہونے کے لیے جو دعا سکھائی اس میں کہ جارکم الفلقی ولا ماتر قبول نتست و لتستو ہو رہی اللہ تعالیٰ تمہاری کشتی اور چوپائے بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو تو تاکہ تم جب سوار ہو جاؤ ان کی کمر پر ب... یعنی کہ ٹھہر جاؤ برابر ہو جاؤ سمت کرون آیت کو یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کو اس دعا کا معنی معلوم ہو سمت کُن عمت سوار ہونے کے بعد بیٹھنے کے بعد پھر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو دستوی تمہاری جب تو اس پر ٹھہر جاؤ پتقور اور کہو سبحان اللہ سخر النا ہے رمع المقرن عنا اللہ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس چیز کو اس سواری کو ہماری مسخر کیا وماق اللہ مقرین اور نہیں تھے ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے والے اپنے کنٹرول میں لانے والے وَإنَّا الٰہ ربّين قالبون اور انا ربن عالم القالبون اور بے ہم اپنے اب کی طرف لوٹنے والے ہیں تو یہاں پر بھی اصل جو چیز ہے اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور دوسرا اس بات کا ادھار کرنا کہ یہ اللہ کی نعمت اللہ کی تقدیر سے ہی میرے لیے مسخرہ بھرنا میں خود اس کو اپنے نہیں کر سکتا تھا نہ بڑا اتنا بڑا اونٹ میں قابو آ سکتا تھا نہ اتنا بڑی کشتی اور جہاز جو ہے وہ میرے کنٹرول سے چل سکتی تھی جب تک اللہ تعالی کی توفیق نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی نعمت نہ ہوتی تو خیر کہنے کا مقصد یہ ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے ایسے کہ یہ صرف ایک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و صناف بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے فقوی الحمد للہ جانا پسند کہو کہ سب تعریف و کے لیے جس نے ہم کو بچا لیا من القوم ظالمین ظالم قوم سے ظالم قوم سے بچا لیا ایک تو ان کے ظلم و ستم سے کہ جو قومِ نو جو ہے ایمانواروں پر ظلم ستم کر رہی تھی تو ان کے ظلم و ستم سے بچا لیا اور دوسرا ان کو بچانے کا معنی کہ ان کے کفر و شرک سے ہم کو نکال لیا <coughs> کیونکہ اگرچہ وہ ظلم و ستم نہ بھی کر رہے تھے پہلی بات تو نمکن ہے کہ ایسی چیز نہ ہو کیونکہ ہر یعنی کہ ایمان والوں کے ہر دور کے ایمان والوں کا مقابلہ رہا ہے کفر کے ساتھ لیکن اگر ظلم و ستم نہ بھی تھا یا تھا بھی تب بھی یعنی ایک مسلمان کا کفر دیکھنا شرک دیکھنا اللہ کے نافرمانیوں کو دیکھنا ہی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے ناقابل برداشت چیزیں ہی ہیں جب ایمان ہوتا ہے دل کے اندر جب غیرت ایمانی ہوتی ہے تو اس وقت ممکن ہے جسمانی تکلیفیں جو اس کو ملنے والی ہیں وہ اتنی تکلیف دہ نہ ہوں جتنی تکلیف دے اس کے لیے جو ہے قفر و شرک کو دیکھنا اللہ کے نافرمانیوں کو اللہ کی حدود کو ٹوٹتے دیکھنا ہے اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کافروں کے درمیان رہنے سے روکا ہے منع کیا ہے اور فرمایا کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو کافروں کے درمیان رہتا ہو انا بری من کل مسلم یقین و بینہ زہران المشرقین اور بینا الہر المشرقین دو طرح کی روایتیں کہ ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو کافروں کے درمیان رہتا ہو لا ترا عنا یعنی ان کو ایک دوسرے سے اتنا دور ہونا چاہیے کہ کسی ایک دوسرے کو کافر کو مسلمان کو اور مسلمان کو کافر کی جو ہے آگ بھی نظر نہ آئے سابقہ زمانوں میں کسی کا کسی جگہ پر رہنے سے رہنے کی نشانی کیا ہوتی تھی آگ جلانا آگ کے دھواں نظر آنا وہاں سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر کو رہ رہا ہے تو یعنی اتنا مسلمان کافروں سے دور رہے کہ ایک دوسرے کی ان کو آگ بھی نظر نہ آئے اور یا آپ سے رسم کی باتیں جو ایسی نہیں بلکہ حقیقت ہیں آج آپ دیکھیے جو مسلمان کفر کے ان ماحولوں کے اندر جا کے رہ بس رہے ہیں یا تو انہیں کے ساتھ مل گئے ہیں اسی ماحول معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں, اسی کلچر کو اسی بلکہ دین کو بعض اوقات اپنا چکے ہیں ان کی انی کے طور, طور طریقے ان کے عدات و اخلاق اور جو کفر ایمانی ان کی ہیں ان میں ان کے گھل مل گئے ہیں اور اسی پر چل رہے ہیں یا پھر دوسرا طبقہ آپ کو ملے گا کہ جو ویسے تو اپنے دین پر ہیں لیکن وہ کفر ایمانی وہ بے حیائی بدکاری جو سامنے ہر وقت دیکھتے ہیں اس کا عادی ہو چکے ہیں ان کے ہاں وہ برائی ہے ہی نہیں سرے سے اور یہ تقریباً ہم جو اکثر وشتر دیکھنے میں آیا ہے وہاں پر اور بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو واقع ہی یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک برائی کا احساس ہوگا دل میں ایک تنگی پیدا ہوگی اور واقعی ہی لیکن ایسے روپ وہاں پر رہے رہ, رہ, رہ نہیں سکتے حقیقت یہ ہے اس لیے کہ ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سب تعریف و صلی اللہ کے لیے جس نے ہم کو بچا لیا ظالم قوم سے مشرق قوم سے یہ جملہ ہم کو معنی دیتا ہے اس بات کا کہ اگر غیرت ایمانی ہو تو کسی مسلمان کا کافر کے کے ماحول میں رہنا بدکاری بے حجائی کفر و شرک یعنی کہ ماحول کے اندر رہنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے وہ تو چیزیں ہیں لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں یعنی دین تو اللہ تعالیٰ کے بات وہاں پر بند ہے وہ سارا کا کے کا سبھی قید ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو بدکاریاں بےحجانہ میں خود جب بعض اوقات جانا ہوا تو بعض اوقات ایسے منظر ایسی چیزیں کہ جس کو برداشت نہیں کر سکتا بھائی یہاں پر کا باپ جی کہاں پر لے آئے کہ جگہ پھنسا دیا آپ نے کہتے بھی یہاں پر تو سبھی ماحول ہے یعنی ساتھی جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ دیندار ساتھی دیکھنے کو بڑی یعنی کہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے اپنی عبادتوں کے لحاظ سے ہر چیز بہترین ان کی لیکن بھی یہاں پر تو سبھی یہی کچھ ہے یعنی وہ چیزیں جو میرے لیے ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں ہو رہی تھی وہ ان کا ماحول بن چکا تھا ان کی روٹین بن چکی تھی اور عربی کی مثال ہے کثرت المثاث تو کہ جب آدمی ایک چیز کو بار بار ٹچ کرتا رہتا ہے تو اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بٹھی میں کام کرنے والے لوہار وغیرہ کیا کرتے ہیں کوئلہ پکڑ کر ادھر سے ادھر رکھ دیں گے ہاتھ سے کوئلہ پکڑ کر ادھر سے ادھر رکھ دیں گے ہمارے جیسا کو کوئلے کے قریب بھی ہاتھ لے کے جائے گا تو چیخ اٹھے گا وجہ کیا ہے وجہ صرف ان کا جو وہ روٹین بن چکی ہے اس سے تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے یعنی کہ خلاقی لحاظ سے دینی لحاظ سے بھی اس کا معاملہ بلکہ اس سے بڑھ کر ہے کہ آدمی جب اس طرح کی بےحجہ بدکاریوں کو بار بار دیکھتا رہتا ہے تو پھر اس کے اس کے اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اس لیے برائی کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا کہ برائی پیدا ہو تو اس کو ختم کیا جائے نہیں ختم کرو گے تو ایسا ایسا وہ برائی تمہارے یہاں عام سی چین بن جائے گی اور ممکن ہے ایک وقت وہ بھی آئے کہ جب برائی رہے نہ اور ممکن ہے وہ بھی وقت آئے جب وہ برا تمارحا ہاں نیکی بن جائے اور یہی کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں مقرربی اندلی منزل مبارکہ اور کہو کہ عرب میرے مجھے نازل کر منزل مبارہ با بابرکت منزل میں بابرکت کا جگہ پہ انت خیر المنزلین تو ہی ہے سب سے بہتر جن جگہ دینے والا سب سے بہتر جو ہے منزل دینے والا جس طرح کہ اسلام نے بھی بھائیوں کو کیا کہا تھا جب ان کو واپس آنے کا کہا دوبارہ لوٹ کر تو کیا کہا وانا خیر المنزلین کہ میں بہترین سب بہتر ہوں سب سے بہتر ہوں مہمان وازی کرنے والا جگہ دینے والا کیونکہ منزل نظر اس کے مختلف معنی آتے ہیں اس کا ہمارا جگہ دینا بھی ہے مہمان وازی کرنا بھی ہے کیونکہ نزل کے معنی مہمان وازی بھی ہے تو ان کا جو اپنے بھائیوں کے مہمان وازی کرنا تھا ان کو اچھی جگہ ٹھہرانا تھا اور یہ ساری ان کو عزت دینا تھا تو اس کو ان کو دینے کے بعد کہتا کہ تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں کیسے تمہارے ساتھ کس طرح تمہاری عزت کی ہے تو بھائی کو لے کے آنا ساتھ اور لوٹ کے آنا تو تم نے دیکھ لیا کہ کس طرح میں تمہاری مہمان واضی کر رہا ہوں تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ آنا خیر الدین لیکن یہاں پر مانا اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے وہاں پر تو صرف وہ جگہ تھوڑی دینا اور صرف مہمان بازی کرنا لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے لیے جگہ زمین پر ٹھہرانے رہنے کے لیے دینا یہ ساری چیزیں اور یہ وہ دعا ہے جو حقیقت میں ہر وقت انسان کو اپنے زبان پر اس کی رہنی چاہیے خصوصاً کسی سفر میں کسی جگہ پر جاتے ہوئے بقربِ اندل منظر مبارکہ کہ آدمی جہاں بھی اگر سفر کرتا ہے کسی جگہ پر جاتا ہے تو یہ دعان علیہ السلام کی اس کی زبان پر ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی آدمی کسی جگہ پر جا کر اس کو یعنی اطمینان سکون حاصل ہوتا ہے کوئی خیر کی چیز اور اس طرح کی چیز کرنے کی توفیق ہوتی ہے پر بعض اوقات آدمی کسی ایسی جگہ سے بھی اس کا واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جہاں پر جا کر سوائے اس کے نقصانات کے چاہے وہ دین کے نقصان ہو یا دنیا کے ہوں یا بے اور اس طرح کی چیزوں کے اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا چاہے بعض اوقات سفروں سے ہاتھ بھی کیوں نہ ہو لیکن وہاں پر بھی آدمی اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے وجہ کیا ہے وجہ صرف یہی ہے کہ بعض اوقات ہم اس طرح کے دواؤں سے جو غافل ہوتے ہیں تو اس لیے چاہیے انسان کو کہ خصوصاً اپنے سفروں کے اندر یعنی کسی اور جگہ پر منتقل ہوتے ہوئے جاتے ہوئے ہاں کچھ بھی ہو گھر بدلتے ہوئے میں میں تو عام سفروں کی بات کر رہا ہوں گھر بدلنا تو اسے بڑھ کر ہے گھر بدلنا تو وہ تو ایک مستقل طور پر آپ کا ایک جگہ پر ٹھہرنے کا پروگرام ہے وہاں پر تو بہت ضرورت ہے اس کی میں تو بات کر رہا ہوں کہ حتیٰ کہ آپ کے معمولی سفر بھی کیوں نہیں آپ نے کسی جگہ پر گھنٹہ بھی کیوں نہیں رکنا ٹھہرنا تو وہاں پر بھی ہم کو ضرورت ہے اس طرح کی چیز یہ دعائیں ہمارے سامنے ہوں مقور ربی اندل نے منزل مبارکہ اور کہو کہ میرے مجھے نازل کر بابر بابرکت جگہ پہ بابرکت منزل پہ عام تخیر المنزلین اور تو ہی ہے سب سے بہتر منزل دینے والا جگہ دینے والا ان نفی ادارکل آیات بے شک اس میں ہیں نشانیاں یعنی نور علیہ السلام کے اس واقعے میں نشانیاں اور بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ نور علیہ السلام کا اتنا سطح تک دعوت دینا قوم کا آگے سے کیا رویہ ان کا رہا اور نور علیہ السلام کا اس پر کیا صبر رہا اور اس مزید جو ہے اہل ایمان کی کیا استقامت رہی اس میں اور کیا کیا ادمائشوں کن کن سے گزرے تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد کشتی کا بنانا اور کشتی اتنی بڑی کشتی کا چلنا اللہ کے حکم کے ساتھ اتنے بڑے طوفان کا آنا اور طوفان کے اندر اس کشتی کا محفوظ رہنا تو یہ ساری وہ نشانیاں فرما نفیزہ کل آیات اس میں اس پیشہ نشانیاں ہیں وہ ان کنہ نمبت ترین اور اگرچہ ہم تھے آزمائشیں کرنے والے یہ جملہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی صفت بیان کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ آزمائش کرتے ہیں ہمیشہ بندوں کو آزماتے رہتے ہیں وَإن كُنَّا اور ان کنّا اور اگرچہ تھے ہم لم لام تاکید کے لیے کہ یقیناً ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں کہ نور علیہ السلام کو پہلے نہیں ہے کہ جن کے ساتھ اگرچہ ہاں زمانے کے اعتبار سے تو پہرے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ ازمائشیں ہوئیں ان کے ساتھیوں کے ساتھ یہ ادمائشیں ہوئیں ان کی قوم کے ساتھ جو یعنی کہ کفر پر مصر بزد رہے ان کے ساتھ جو آزمائش ہوئی ان کے تباہ کرنے کی ان کی بربادی ہلاکت کی تو یہ ساری ادمائشیں ہماری تقدیر سے ہوتی ہیں اور یہ ہم خود کرتے ہیں کیونکہ دنیا ہے ہی دار ابتلا آزمائش کی جگہ ہے تو اس لیے یعنی انسان کے سامنے ہو اس کے مدے نظر ہو کہ میں کسی ایسی جگہ پر نہیں کہ جہاں پر ہر طرح کا آرام و سکون ملے گا بلکہ تم ہے ہی ایسی جگہ پر جہاں پر ادمائشیں ہیں اور ان کو نالمبت اگرچہ ہم ازمائشیں کرنے والے ہیں. دوبارہ دیکھیے والدر صلی اللہ علیہ علاقوں میں اور یقیناً ہم نے بھیجا دو علیہ السلام کی قوم کی طرف فقا لیا قوم عبداللہ اپس کہا انہوں نے کہا کہ میری قوم عبادت کرو اللہ کی مالکمن الہ غیر نہیں ہے تمہارے اس کے سوا کو معبود برحت افلاۃ تغون تو کیا پر تم ڈرتے نہیں